الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين ومن طبعهم بإحسان إلى عم الدين أما بعد باب العزة والإحداد والاستبرائي وغير ذلك هم لوگ پشل درس میں کتاب النکاح کے باب میں کتاب النکاح کے اندر لعان کا باب ہم لوگوں نے پڑھا اور آج عورتوں کی عزت کے بارے میں سوگ بنانے کے بارے میں اور اسی طرح سے اور جو دوسرے احکامات ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ ابن مس وری رضي الله تعالى عنه أن سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت رواه البخاري وأصله في الصحيحين وفي لف أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة وفي لفظ لمسلم قال الزهري ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تدفر باب العدة عدة كابيان اور عدة اسم الدتو كهتے ہیں جس میں عورت اپنے خاوند سے طلاق کے بعد یا فسپ نکاح کے بعد یا وفات کی وجہ سے وفات ہو جانے کی وجہ سے جو مدت گزارتی ہے جو انتظار کرتی ہے شادی نہیں کرتی اسی کو عدت کہا جاتا ہے اور یہ لفظ اردو میں مشہور ہے سب لوگ جانتے ہیں مختلف عورتوں کے مختلف احکامات ہیں متعلقہ عورت کی عدت صلاح تقرو تین پاکی ہے تین طہر ہے یا تین مہینہ کہہ لیجئے اسی طرح سے اگر کسی عورت نے کھلا کرایا ہے تو اس کی مدت ایک مہینے ہے اسی طرح سے اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا ہے تو چار مہینہ دس دن اس کی عدت ہے تو اس سلسلے میں کچھ باتیں ہیں لیکن ایک حالت اس سے مستفنا ہے وہ حالت کیا ہے کہ اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ حالت حمل میں حمل کی حالت میں اس کو طلاق دی گئی یا حمل کی حالت میں اس کے اس کا نکاح فص کرایا گیا تو ایسی صورت میں اسی طرح سے اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کا شوہر وفات پا گیا ہے تو اس کی عدت جو ہے وضع حمل ہے بچہ پیدا ہو گیا تو پھر جو ہے وہ نکاح کر سکتی ہے یہاں پر حدیث مسور ابن مخرمہ کہتے ہیں کہ صبیاہ اسلمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اپنے شوہر کی وفات کے چند دنوں کے بعد انہوں نے ان کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا ان کے ہاں ڈیلیوری ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی اجازت چاہی فع دین تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی تو گویا کہ اگر کوئی ایسی عورت ہے جو حمل سے ہے اور اس کے شوہر کی وفات ہو گئی تو جب بچے کی ولادت ہو جائے گی تو اس کی مدت ختم ہو جائے گی چاہے دو چار روز دس دن کے بعد ولادت ہو جائے یا یہ کہ آٹھ نو مہینے کے بعد ہو اس بیچ جو ہے اللہ تعالی نے جو قانون بنایا وہ الاط الحمال اجال این وان حمل حاملہ عورتوں کی عدت کیا ہے وضع حمل ہے یعنی بچے کی ولادت ہو جائے پیدائش ہو جائے تو ان کی مدت عدت ختم ہو جائے گی اسی طرح سے متعلقہ عورت اس کا بھی یہی معاملہ ہے طلاق کسی نے دیا حمل سے اور بچے کی ولادت ہو گئی تو پھر وہ شادی کر سکتی ہے نکاح کر سکتی ہے اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یعنی ان کے شوہر کی وفات کے بعد وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور ان کے ہاں بچے کی ولادت ہو چکی تھی تو انہوں نے نکاح کی اجازت چاہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی چنانچہ انہوں نے نکاح کر لیا صحیح بخاری کی روایت ہے اور یہ روایت جو ہے صحیح ہے ان کے اندر پائی جاتی ہے اور ایک لفظ یہ ہے کہ ان رہا بعد, بعد وفات زوجہ بے اربائی لیلہ کہ ان کے یہاں بچے کی ولادت ان کے شوہر کی وفات کے چالیس دنوں کے بعد ہو گئی تھی تو گویا کہ چالیس دنوں کے بعد وفات او او ولادت ہو گئی ان, ان کے شوہر کی وفات کے چالیس دنوں کے بعد تو انہوں نے نکاح کر لیا اب مسئلہ یہاں پر صحیح مسلم کی روایت میں ہے امام زہری کہتے ہیں ولاح اور کہ میں اس سلسلے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا ہوں کہ عورت جس کے ہم ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے وہ ابھی ناپاکی ہی کی حالت میں ہو اپنی حالتیں یا ایام نفاس کو گزار رہی ہو اس حالت میں بھی وہ نکاح کر سکتی اس کا نکاح ہو سکتا ہے اس کا نکاح ہو سکتا ہے یہ اور بات ہے یہ اور بات ہے کہ شوہر اس کے قریب نہیں ہوگا یہاں تک کہ یہاں تک کہ بچے کی یہاں تک کہ وہ پاک صاف ہو جائے تو معلوم یہ ہوا کہ ان سارے مسائل میں عورتوں کی جو عزت بیان کی جاتی ہے طلاق کی تین ماہ کی اور اسی طرح سے خلا کی ایک ماہ کی اسی طرح سے اور جو متوفہ نہظ وجہ یعنی جس کا شوہر فوت ہو جائے ان کی جو مدتیں ہیں عدت کی وہ ان صورت میں ہے جب وہ حالت حمل میں نہ ہوں لیکن اگر وہ حمل سے ہوں تو ان کا وضع حمل ان کے یہاں بچے کی ولادت ہی ان کی عدت کا اختتام ہوگا عدت ان کی اس وقت ختم ہوگی جب بچے کی ولادت ہوگی اس سے پہلے نہیں چاہے کئی مہینے گزر جائیں اور یہی مسئلہ صحیح ہے و نعشت رضی اللہ ثقات کے معلوم عائش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ بریرہ رضی اللہ تعالی انہا کو حکم دیا گیا کہ وہ تین حیض عزت گزارے تین حیض کا مطلب تین مہینہ تین پاکی کہہ لیجیے صحیح یہ ابن مادہ کی روایت ہے اور اس کے ہیں حافظ ابن حاقظ رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ معلول ہے لیکن بعض دوسرے محققین نے اس کو حسن درجے کی قرار دیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی لونڈی آزاد ہو جائے اور وہ اپنے شوہر سے جدا ہونا چاہے الگ ہونا چاہے اور اس کو اختیار ہے اگر میاں بیوی دونوں غلام ہیں میاں بیوی دونوں کسی کے غلام ہیں اور بیوی آزاد ہو گئی تو شریعت نے بیوی کو اختیار دیا ہے کہ چاہے تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہے اور چاہے تو اپنے شوہر سے الگ ہو کر کے وہ شادی کر لے اور یہ واقعہ حضرت بریرہ اور ان کے جو شوہر تھے مغیف ان کے درمیان پیش آیا کہ دونوں غلام تھے لیکن بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہاں نے کچھ پیسے جمع کر کے انہوں نے اپنے مالک سے جو ہے آزادی حاصل کر لی جس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی مدد کی تھی جیسا کہ یہ بات جو ہے پیچھے پچھلے درس میں یاد ہم لوگوں نے جو پڑھا ہے اس میں یہ حدیث گزری ہے تو ان کو جو ہے اجازت مل گئی مغیف ان کے شوہر کافی پریشان تھے وہ ان کو بہت چاہتے تھے لیکن یہ ان کے دل میں ان کے لیے جگہ نہیں تھی تو انہوں نے اللہ کے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش بھی کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم یہ آپ کا مشورہ ہے کہ یہ آپ کا حکم ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میرا یہ مشورہ ہے حکم نہیں ہے کیونکہ حکم ہوتا تو شریعت کے اعتبار سے شریعت بن جاتا آپ کا حکم تو مشورہ تھا اس لیے انہوں نے اپنے شوہر کو اختیار نہیں کیا ہاں تو یعنی شوہر سے الگ ہو گئی تو ان کے لیے ان کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ وہ تین مہینہ یا تین حیض عدت گزارے تو حدیث کو حسن کہا ہے بعض لوگوں نے تو اس اعتبار سے معلوم یہ ہوا کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہو کہ لوڈی اپنے آزاد ہو جائے اور ابھی وہ اپنے شوہر سے الگ ہو جائے تو وہ تین مہینے کی عدت جو ہے وہ گزارے گی وہ انشاہ بنت انفاطم بنت عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فل مقلقی سکھنا ولا نفق مسلم امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے فاطمہ بنتے قیس رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعلقہ صلافہ کے بارے میں یعنی وہ متعلقہ جس کو مغلو طلاق مل چکی ہو تین طلاقیں دی جا چکی ہو اور وہ تین طلاقیں شریعت کے قائدے کے مطابق اور جو طریقہ ہے اس کے مطابق اس کو اگر طلاق دی جائے پہلی بار طلاق دیا پھر و جو کر لیا دوسری بار طلاق دیا پھر و جو کر لیا اب اگر وہ تیسری بار طلاق دے رہا ہے تو ایسی عورت کے بارے میں ایسی عورت جدا ہو جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت کے لیے شوہر کے اوپر نہ تو خرچ اٹھانا ہے اور نہ مکان دینا ہے اپنے گھر میں بھی اس کو جگہ نہیں دینا ہے اور یہ کہ اس کا خرچ بھی نہیں برداشت کرنا ہے جبکہ اگر طلاق رجعی دیا ہے دو طلاقیں جو ہوتی ہیں پہلی طلاق یا دوسری طلاق دیا ہے تو پھر ایسی صورت میں نان نفقہ دونوں جو ہے شوہر کے اوپر ہوگا لیکن طلاق سلاثہ میں تین طلاق دے دیا اور وہ بھی آج کا مشہور تین طلاق نہیں آج کا مشہور کے تین طلاق ایک بارگی میں دے دیا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ تین واقع نہیں ہوتی ایک ہی واقع ہوتی ہے اور اس میں شوہر رجوع کر سکتا ہے واپسی ہو سکتی ہے تین طلاق شریعت کے حساب سے یہ ہے کہ ایک طلاق دے پھر آدمی رجوع کر لے پھر کبھی کوئی کسی وجہ سے آدمی دوسری طلاق دے دے تو اب دو طلاقوں کا حق اس کو اس کو مل گیا یا اس نے استعمال کر لیا ان دونوں طلاقوں کے درمیان جو ہے نفقا اور سکنا یعنی خرچ اور رہائش یہ عورت شوہر کے ذمے ہوگی لیکن اگر تیسری طلاق دے دیا تو پھر شوہر کے ذمے اس کی اس کا خرچ وغیرہ نہیں آتی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر معشر ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا, تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهر من قسط او نبد اخبار ولی ابی داودئی ولا, ولا, ولا سوگ منانے کے ضابطے کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ عورت کتنے دنوں تک سوگ منائے گی اور اس بیچ جب وہ اس حالت میں رہے گی تو اسے کیا کیا پہننا چاہیے کیا کیا استعمال کرنا چاہیے اس کا بیان ہے سب کے اندر ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ نہ منائے اس میں دو باتیں ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ سوگ جو منائے گی وہ عورت منائے گی مرد سوگ نہیں منائے گا کہ مرد جو ہے کسی کے کسی کی وفات ہو گئی قریبی کی والد کی والدہ کی یا بھائی بہن کی کسی کی تو اب وہ سوگ منائے کہ نہائے دھوئے نہ اور جو ہے صحیح کپڑے نہ پہنے اور اس طرح کے تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے سوگ جو ہے وہ عورت کے اوپر ہے دوسری چیز یہ ہے کہ تین دن سے زیادہ کی سوگ بنانے کی اجازت نہیں ہے یہ مہینہ محرم کا چل رہا ہے لوگ سال و سال سے سوگ مناتے چلے آ رہے ہیں جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے لوگ سوگ مناتے ہیں اور کیا کیا خرافات کرتے ہیں مہینہ شروع ہوا اور ماتم اور مجلسے اور یہ وہ اور وہ اسی طرح سے کیا کیا خرافات اور صاحب اکرام کو گالیاں دی جاتی ہیں برا بھلا کہا جاتا ہے سب کو کیا جاتا ہے یہ سب ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے شریعت کے خلاف ہے اس کی اجازت نہیں ہے مگر اس عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ چار مہینہ دس دن سوگ منائے جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو اور عدت کی یا سوگ منانے کی حالت میں عورت رنگا ہوا ڈائی کرایا ہوا کپڑا نہ پہنے مگر ایسا کپڑا وہ پہن سکتی ہے جس کے دھاگے وغیرہ ہی رنگے ہوئے ہوں یعنی دھاگے رنگ کر کے کپڑا تیار کیا گیا ہو تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آج کل تو اس طرح کے کپڑے سادے بھی ملتے ہیں हा? تو عورت کو چاہیے کہ حالت عدت میں سادہ سدا سفید کپڑا پہنے یا جو ہے اس طرح کا کلر الگ سے ڈائی کروایا ہوا نہ ہو بلکہ کپڑے کا کلر ہی دھاگہ ہی اسی طرح کا ہو اس طرح کا کپڑا استعمال کرے اسی طرح سے زیب زینت کے طور پر جو ہے ہم؟ آنکھوں میں سرما نہ لگائے اور اسی طرح سے خوشبو کا استعمال نہ کرے جیسے اب یہ خوشبو کے استعمال میں کریم اور وغیرہ جو ہے باڈی کریم اور فیس کریم اور یہ سب جو کریمیں آتی ہیں ان کا استعمال نہ کریں مگر یہ کہ اگر جب وہ پاک ہو جائے تو پاکی کے بعد پاکی کے بعد یعنی جب حیض وغیرہ ہے اور وہ اس سے پاک ہو تو مختصر طور پر ہلکی پھلکی خوشبو جو ہے وہ استعمال کر سکتی ہے اور وہ بھی خون وغیرہ کے نشان کو ختم کرنے کے لیے اور اس کی بدبو کو دور کرنے کے لیے کیونکہ ناپاکی کی حالت میں عورت جو ہے اس کے بدبو اس کے اندر محسوس ہوتی ہے خون وغیرہ آنے کی وجہ سے کیونکہ وہ جو ناپاکی کا خون آتا ہے وہ بدبودار ہوتا ہے تو اس کو زائل کرنے کے لیے مختصر سے وہ لگا سکتی ہے اور اس, اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج کل کے دور میں جو ہے وہ عورت ہے ہاں خوشبو والا سا صابن استعمال کر لے کر لے تاکہ جو ہے وہ چیز زائل ہو جائے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی روایت میں یہ صحیح مسلم کے یہ الفاظ ہے اور سن داود اور نس میں یہ لفظ بھی ہے ولا تختب کہ وہ عورت خضاب بھی نہ لگائے خضاب جیسا کہ اور آگے حدیث آ رہی ہے یعنی بالوں میں وہ کلر نہ کرے بالوں میں خضاب دو طرح کا لگایا جاتا ہے جسے آپ کہلے مہندی لگانا مہندی یا تو جو ہے لال کلر کی لگا لے یا یہ کہ ہاں براؤن کلر کی لگا لے لیکن کالے کلر کا استعمال نہ کرے وہ حرام ہے بنا ہے ولی نسائی ولاشت اور سر نس کے اندر روایت ہے کہ وہ کنگھی نہ کرے کنگھی نہ کرے گویا کہ عورت اس حالت میں ہاں زیب و زینت اختیار نہ کرے زیب و زینت اختیار نہ کرے اگر اس کے سر دھونا ہی ہو تو خوشبو وغیرہ کا صابن یا شیمپو یا اس طرح کی چیزیں استعمال نہ کریں جس میں کیا کہتے ہیں مہک آتی ہے خوشبو رہتی ہے اور جو ہے زینت اس سے اختیار کی جاتی ہے تو ان سب چیزوں کا استعمال نہ کرے معانو سلامت رضی اللہ تعالی قالت جال تو اعلی آئنی سب باد ان طوفی ابو سلامت فقال رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فلاطم کل ابو داود و اسناد و حسن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی سنعت کو حسن قرار دیا ہے اور گھر بعض لوگوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے لیکن اس کی کچھ باتیں اوپر والی متفق علیہ حدیث سے ملتی ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھ پر ایلوہ لگا لیا ایک کڑوی چیز ہوتی ہے ابو سلمہ کی وفات کے بعد یعنی اپنے شوہر ابو سلمہ کی وفات کے بعد انہوں نے آنکھوں پر ایلوہ لگایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایلوہ لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ چہرے کا حسن دوبالا ہوتا ہے چہرے کا حسن جو ہے وہ نکھرتا ہے تو اس کو تم کو اگر لگانا ہی ہو تو تم رات میں لگاؤ کچھ آنکھ کی پریشانی یا کسی وجہ سے انہوں نے اس کو لگایا تھا اور دن میں اس کو نکال دو رات میں استعمال کرو اور دن میں اس کو نکال دو اور خوشبو نہ استعمال کرو یا خوشبو سے کنگھی نہ کرو خوشبو سے کنگھی نہ کرو اور نہ مہندی سے کنگھی کرو یعنی کہ خوشبو لگا کر کے خوشبو دار تیل لگا کر کے کنگھی نہ کرو اسی طرح سے مہندی استعمال نہ کرو اس لیے کہ یہ خطاب ہے اور خطاب سے یہاں پر جو ہے مراد کیا کہتے ہیں مہندی لگانا ہوا اور خطاب سے منع کیا گیا ہے کتاب لگانے سے یعنی مہد, مہندی لگانے سے تو انہوں نے کہا کہ میں کس کے ذریعے سے کس چیز سے کیسے میں کہیں گی کروں بال کو جھاڑنے کی ضرورت تو پڑتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیری کے پتے سے یعنی گویا کہ بیری کے پتے کو کوٹ کر کے پانی میں ڈال کر کے اس کو وہ کے تو اس سے کیا ہوگا بیری کے پتے سے بال کو دھلیں گے بالوں کو دھلیں گے تو بال کے اندر سے جو میل کچل اور اس طرح کی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری زی، زا، جو زیب و زینت ہے اس سے منع فرمایا ہے تو حفیظ بن حضر رحمتہ اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو اقسم قرار دیا ہے اور اس کی کچھ باتیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگا, رنگ ہے رنگا ہوا کپڑا اسی طرح سے سرما لگانے سے اسی طرح سے خوشبو لگانے سے منع فرمایا ہے اور خداب یعنی مہندی بھی لگانے سے منع فرمایا ہے اور یہ کہ خوشبو والی والا تیل لگا کر کے مہند اس سے منع فرمایا ہے تو اس حدیث کی تائید ہوتی ہے اور دوسری صحیح حدیثوں سے غالباً اسی وجہ سے حافظ بم حضر رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو حسن قرار دیا ہے ان قالت یا رسول اللہ ان سل مات ماتانہ سوجوحا وقد اشتقت قال لا نک علیہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک عورت نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کا شوہر فوت ہو گیا ہے اور میری بیٹی کی آخ میں کچھ تکلیف ہے تو کیا میں اس کی آنکھ میں سرما لگا سکتی ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی تو معلوم یہ ہوا کہ سرما کے علاوہ اور دوسرے دوسری دوا دوسرا علاج کرایا جا سکتا ہے کیونکہ سرمہ جو ہے وہ جو ہے زینت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے آنکھوں کی خوبصورتی کے لیے تو اس سے آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمہ تک لگانے کی اجازت نہیں عطا فرمائی متوفہ انہاظ وجہ کے لیے جو عورت سوگ کی حالت میں ہو تو اس کو سرمہ تک لگانے کی اجازت نہیں دی تو پھر اور دیگر زیب و زینت ہاں جو ہے دیگر زینت کی چیزیں میک اپ وغیرہ کی کہاں تک کہاں سے اجازت ہوگی اس کی اجازت نہیں ہے وانجابری ندی اللہ تعالی عنہ قال طلقت خالتی فارادت ان تجد اخلاحہ فضج رہا رج ال تخروجا فعت فعت نبی صلی الله عليه وسلم فقال بلجی نخل کی فعن کی آسا ان تصدقی عورت علی معروف وہ عورت جو عدت کی حالت میں ہو یا یہ کہ اب عدت میں ہر طرح کی عورت آگئی. وہ عورت بھی آ جس کا شوہر فوت ہو گیا وہ عورت بھی جس کو طلاق ہوئی ہو وہ عورت بھی جس کی جس کا نکاح فنس کرایا گیا ہو جس نے کھلا لیا ہو یہ سب عورتیں اس میں شامل ہی. تو کہتے ہیں میری جابیر رضی اللہ تعالی نے کہتے ہیں کہ میری خالہ کو طلاق ہو گئی تو انہوں نے یہ چاہا کہ اپنے کھجور کا پھل اتاریں یعنی کھجور توڑیں ایک کام کرنا چاہا ممکن ہے کہ وہ م, ان کا باغ باہر رہا ہو گھر میں ہوتا تو کوئی ایسی بات نہیں تھی باہر رہا ہو تو وہ اپنے کھجور کو توڑنے جانے کا ارادہ کیا انہوں نے تو ایک آدمی نے یعنی ان کے گھرانے میں سے ایک آدمی نے ان کو ڈانٹا ہٹکارا اور منع کیا ہاں, نکلنے سے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں شکایت کیا انہوں نے اور حکم جاننا چاہا کہ کیا کوئی ایسی عورت جو حالت عزت میں ہو کیا وہ کچھ اس طرح کا کام کر سکتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ تم اپنی اپنے خجور ہاں اپنے کھجور کو توڑ سکتی ہو اس کو اتار سکتی ہو ہاں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تم کھجور کو اتار کر کے اس کو صدقہ کرو غریبوں مسکینوں میں اس کو باٹو یا کھجور وغیرہ بیچ کر کے کچھ اور بھلائی کا کام کرو صحیح مسلم کی روایت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدت والی عورت کو گھر سے باہر ضرورت کے تحت نکلنے کی اجازت دی اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسی عورت ہو جو حالت عدت میں ہو تو ضرورت کے تحت وہ نکل سکتی ہے ایسا نہیں کہ بالکل بس گھر کے اندر بیٹھی رہے باہر نہیں جا سکتی ضرورت کے تحت اگر اس کا خاص کر کے اس کا کوئی کام کاج کرنے والا نہ ہو تو وہ ضرورت کے تحت باہر سامان لانے کے لیے کچھ اس طرح کا کام کرنے کے لیے وہ جا سکتی ہے تو مسئلہ سمن میں آ گیا جی اور اس کو بالکل ایک ہفتے میں ہی اس کے کھائی کرنا چاہتا ہوں وہاں پہ کھائی تو عورت اپنے کے وہاں پہ موقع نہ جانا چاہیے چلانے میں جانا چاہیے تو لوگوں نے کہا کہ موبائل تو اس کا کیا ایسے صورت میں جا سکتی ہے جا سکتی ہے دیکھیے میں سوال ہے دیکھ کر کے بتاتا ہوں ٹھیک ہے بھائی نے سوال کیا ہے کہ کوئی ایسی عورت ہو جو حالت عدت میں ہو اور اس کے ہاں کسی کی کسی قریبی کی وفات ہو چکی ہو تو کیا وہ شریک ہو سکتی ہے جا سکتی ہے تو انشاءاللہ اس مسئلے کو دیکھیں گے کہ کیا حکم ہے جہاں تک ضرورت کی چیزیں ہیں کوئی سامان لانا ہے اور کوئی اس کے گھر کے اندر نہیں ہے جو اس کی ضروریات کو پوری کر سکے تو اس ضرورت کے لیے تو وہ جا سکتی ہے اس کی شریعت میں اجازت ہے اب جہاں تک اس طرح کے جنازے میں شرکت کرنا تو اس کا کیا حکم ہے انشاءاللہ شاء بتائیں گے اگلے در سے نظر یا پلائی گا السلام علیکم ایک آدمی کو بعد رجوع ہوتا یہ نہیں ہم اس کے بارے میں سنا کہ ان کو مسئلہ ہمارا پیش اس طرح سے جاتی تین چار ماہ گزر جاتے ہیں پھر وہ اسی طرح پھر ان کے گھر میں کچھ ایسا طریقہ پڑا جاتا پھر وہ اسی طرح کو کرتے ہیں میں تمہیں فارغ کرتا ہوں مطلب فارغ کرتا ہوں تو میرے گھر کتابوں نہیں ہو یا میری گھر نہیں اسی دفعہ بھی چار دفعہ اس طرح وہ بولتے ہیں پانچ چھ ماہ سات ماہ کی کیا کرنا ہے تو اس صورت میں دیکھیے اگر کوئی شخص طلاق کے علاوہ دوسرے الفاظ بولتا ہے جیسے بیوی سے کہتا کہ جاؤ اپنے گھر چلی جاؤ میں تم کو فارق کرتا ہوں اگر اس کی نیت طلاق کی ہے تو طلاق پڑ جائے گی اور اگر طلاق کی نیت نہیں ہے ڈرانا دھمکانا مقصود ہے تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی ڈرانا دھمکانا مقصود ہے اس کے گواہ کی بھی ضرورت جی نہیں جب... جب... اگر کوئی والا نہیں, بیوی ہے. نہیں کوئی بھی ہے جب... تو گواہ کی بھی ضرورت نہیں نکاح طلاق میں نکاح میں تو گواہ کی ضرورت ہے طلاق میں گواہ کی ضرورت نہیں ہے تو اگر کوئی شخص اس طرح کے الفاظ بولتا ہے جو سراہت کے طور پر جو ہے طلاق کے نہیں ہے تو دوسرے الفاظ بولتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے اگر وہ طلاق دینا چاہتا ہے طلاق کا ارادہ ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی اور اگر ہر بار اس نے جو ہے اسی طرح سے کہا اور اس کی نیت طلاق کی رہی ہے تو صرف وہ دو بار رجوع کر سکتا ہے تیسری بار رجوع نہیں کر سکتا اس کے اندر ہمیشہ کے لیے جو ہے جدائی ڈال دی جائے گی یہاں تک کہ کوئی شخص اس سے نباہ کے لیے اور ہمیشہ رکھنے کے لیے اس سے شادی کرے پھر کبھی وہ طالب دے دے تب وہ اس سے شادی کر سکتا ہے مسئلہ یہ کہ جو وہ, وہ کہتی ہے کہ مجھے بول دیا اب میں ان کے حلال نہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے مسئلے میں کچھ اور بولا کر دو سال ہو گئے نہیں تو پھر اب جا کر کہ علماء کے علما کے بیچ مسئلہ حل کروائے کہ ہاں بھئی بھئی اس میں بیوی کا اعتبار نہیں ہوگا اگر سراہد کے سات طلاق کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا یا شوہر نے استعمال نہیں کیا دوسرے الفاظ استعمال کیا ہے انہوں نے تو پھر شوہر کے ارادے اور اس کی نیت کو دیکھا جائے گا اس سے پوچھا جائے گا کہ کس نیت سے تم نے جو ہے یہ لفظ کہا ہے ہاں یہ لفظ تم نے کس, ل... کس نیت سے کہا ہے اگر طلاق کے ارادے سے کہا ہے طلاق کا ارادہ تھا تمہارا تو طلاق واقع ہو جائے گی اور اس کی مثال پیچھے حدیث سے ہی گزری ہے کہ ایک عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا پھر اس کے بعد جب خلوت میں تنہائی میں اس سے اس کے ساتھ ملنا چاہے تو اس عورت نے کہا کہ اعوذ باللہ من کہ تم جو ہے میں آپ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے بہت بڑی ذات کی پناہ طلب کی ہے تم جاؤ اپنے گھر والوں سے مل جاؤ تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو ہے طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا دوسرا لفظ استعمال کیا الحاقی بہل کی کہ جاؤ تم اپنے گھر والوں کے پاس چڑھی جاؤ تو یہ لفظ استعمال کیا تو وہاں پر طلاق واقع ہوگی طلاق واقع ہوگئی تو اس طرح سے طلاق کے علاوہ دوسرے الفاظ اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو نیت کو دیکھا جائے جی وعن فريعة بنت مالك إن, أن زوجها خرج في طلب أعبد الله فقتلوه قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكرا يملكه ولا نفقة فقال نعم فلما كنت في الحجرة ناداني فقال أنكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجلح قالطف عیدت اربات اشور معاشرہ قالطف قباب القمانو اخرج و عشرا قالت فقضا بعد ذالک احمد و اربا وصمدی و دھولی و ابن حبان الحاکم وغیرہ یہ حدیث صحیح ہے فریاب انتمالکتی ہیں فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی کہ ان کے شوہر اپنے غلاموں کی تلاش میں نکلے تو غلاموں نے انہیں پکڑ کر کے قتل کر دیا تو فرایر رضی اللہ تعالی نے فرماتی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اب اپنے گھر والوں کے پاس واپس چلی جاؤں یعنی اپنے مائکے چلی جاؤں کیونکہ میرے شوہر نے کوئی ایسا گھر نہیں چھوڑا ہے جس کے وہ مالک ہوں اور نہ خرچے وغیرہ کچھ چھوڑا ہے کہ میں اس سے گزارا کر سکوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم جا سکتی ہو لیکن فرماتی ہیں کہ جب میں ابھی حجرے ہی میں تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا ابھی باہر نہیں نکلی تھی کہ بلایا اور فرمایا کہ تم اپنے گھر میں رہو جس گھر میں رہتے ہوئے تمہارے شوہر تمہارے شوہر کی وفات ہوئی ہے اسی گھر میں رہو یہاں تک کہ تمہاری عدت پوری ہو جائے ایک آگے اور حدیث آئے گی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے اور وہ روایت یہ ہے کہ فاطمہ بن تیس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کل تو یا رسول اللہ ان زوجی طلّہ کا قَالَ <مصرح> فاطمہ بن سر فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر نے مجھے تین طلاق دے دی طلاقن مجھے شوہر نے تین طلاق دے دی اور مجھے یہ خوف ہے کہ لوگ جو ہے میرے گھر میں گھس گے یعنی مجھے خطرہ لگ رہا ہے کہ کوئی جو ہے ہمارے گھر میں آ سکتا ہے کچھ تکلیف دے سکتا ہے چوری کر سکتا ہے کچھ اس طرح سے بجے ڈر ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس گھر سے دوسرے امن والی جگہ میں یا ان کے مائکے میں جانے کی اجازت دی دوسری جگہ جانے کی اجازت دی تو اس حدیث میں انہوں نے کیا ہے خوف ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے کہ تنہا عورت رہنے کی وجہ سے کوئی ہمارے گھر میں گھس آئے تو میں گویا کہ مامون نہیں ہوں وہاں پر مجھے سیفٹی وہاں پر حاصل نہیں ہے تو کیا میں وہاں سے دوسری جگہ چلی جاؤں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی اور یہ حدیث جو پہلے والی ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے گھر میں رہنے کے بارے میں کہا تو گویا کہ وہاں پر جو رہنے کے بارے میں کہا تو ان کو وہاں پر کوئی خطرہ نہیں رہا ہوگا خطرہ نہیں رہا ہوگا کوئی پریشانی کوئی تکلیف اس طرح کی نہیں رہی ہوگی تو اس وجہ سے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اجازت دی اور اس صورت میں جن کو اجازت جس کو اجازت نہیں دی اور جہاں اجازت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ انہوں نے خود ذکر کیا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے کچھ لوگ جو ہے کوئی داخل ہو جائے کوئی آ جائے یہاں پر کوئی تکلیف دے دے کوئی پریشان کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تو ضرورت کے تحت اگر اس طرح کے حالات ہیں کہ عورت تنہا رہے گی وہاں پر کوئی اس کی عزت محفوظ نہیں رہ سکے گی کوئی گھس آئے گا کوئی چلا آئے گا تو اسی صورت میں امن کی جگہ پر وہ عورت یا اپنے میں یا اپنے بھائی کے ہاں کوئی رشتے دار کے ہاں جو محرم ہوں ان کے ہاں وہ عورت منتقل ہو سکتی ہے جا سکتی ہے <تصفح> جو آپ نے ابھی یہ بات پیش کی ہے اس حدیث کی روشنی میں جو ہم لوگوں نے پہلے پڑھی کہ تین طلاق ہو جانے کے بعد جو ہے نفکا اور سکنا نہیں ہوگا اس کا آہ. تو اب ہو سکتا ہے کہ کچھ آگے پیچھے کی روایت ہو آہ. یا یہ کہ یہ مسئلہ یہاں پر جو ہے بہرحال غور طلب تو ہی ہے بعض ذہن میں نہیں ہے نہیں کچھ تلاش کر کے آتے کہ تیسری طلاق دے دی ہے ان کو تو اب عدت وہ جو ہے انہیں مائکے میں جا کر کے گزارے گی تو اس لیے دیکھیں گے اس کو دونوں حدیث میں کیا تدبی کی صورت ہے سمجھ رہے ہیں نا جو حدیث ہے پیچھے گزری ہے نا کہ تیسری طلاق کے بعد اور سکنا نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ شوہر کی طرف سے یہاں پر نفقہ اور سکنا ملتا رہا ہو اس لیے انہوں نے جو ہے اجازت چاہیے دیکھیں گے انشاءاللہ اس کو نام ربی اللہ سردی اللہ تعالی اللہ تل بس علیہ سنت نبینا عدت ام الو ادا تو فی عانحا سعید وہا اربات اربات وشرم واشرا احمد یہاں پر عبداللہ ابن امراس امر بناس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمارے اوپر جو ہے گڈمنڈ نہ کرو یعنی خلط ملتے نہ کرو ام الولت کی عدت کیا ہے جب اس کا سید فوت ہو جائے ام الولت کس کو کہتے ہیں اس لونڈی کو کہتے ہیں کہ جس لونڈی سے اس کے آقا کی اولاد ہو جائے لونڈی کا استعمال کرنا جائز ہے اور اگر اس سے بچے پیدا ہو جائے تو اس عورت کو ام البلت کہتے ہیں تو اگر ام البلت کا آقا فوت ہو گیا تو اس کی مدت عدت بھی کیا ہے ہاں؟ اس کی مدت عدت چار مہینہ دس دن ہے اور یہی صحیح ہے جو عام عورتوں کا حکم ہے اس کا بھی یہی حکم ہے یہیں تک آج کا درس رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نبینا محمد ابالا علی وساب السلام علیکم اللہ اللہ آج نہیں چلا ہے ہاں؟ وہ درس نہیں چلا تھا تو کیا دانش بھائی آئے تھے کیا کہہ رہے تھے یہ بند کر دیجیے